اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین سورہ حوت قرآن مجید کی گارمی سورہ سو تیئس آیات ہیں اور اس کو تقریباً آٹھ مختلف حصوں میں پڑھا جا سکتا ہے یہ ایک انتہائی جلالی صورت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیرت النبی کا ہم مطالعہ کریں اور خسائ سے صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں تو ہمیں اس میں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تمام عمر کالے رہے سفید نہیں ہوئے۔ سوائے چند بالوں کے اور وہ اتنے کم تھے کہ ان کو باقاعدہ گنا جا سکتا تھا مختلف اوقات میں مختلف صحابہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو گنا اور بتایا کسی نے کہا اتنے کسی نے کہا اتنے کسی نے کہا اتنے, کسی نے کہا اتنے اس کا بھی کبھی تذکرہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سورتوں کا نام لیا اور کہا کہ یہ جو صورتیں ہیں ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا اور اس میں سے ایک سورا یہ سورہ, سورہ بود ہے یعنی یہ اتنی جلالی سورہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا جلال محسوس کیا اور اتنا محسوس کیا کہ ان کے بال سفید ہو گئے اب اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ چیز ہے رکھیں, ہمارے ہاں قرآن مجید پڑھنے کا رواج ہے کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا فہم کیا ہے اس پہ تو ہماری کوئی توجہ ہے نہیں اگر اس پہ توجہ ہو تو ہمیں پتا چلے کہ کون سی سورا جو ہے وہ کس حد تک کس قسم کے مضامین پر بات کر رہی ہے یہ جو سورا ہے حود اس کو ہم نے کہا کہ یہ آٹھ مختلف حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ جو ہے وہ ہے کہ توحید عبادت کے کے معاملے معاملے میں میں عبودیت جسے کہتے ہیں اس کے معاملے میں توحید کا مطالبہ کیا گیا جس کو ہم تمہید کہہ یا ابتدائیہ اور جو آخری حصہ جس کو اختتامیہ ہم کہیں اس میں پھر عبودیت اور توحید عبادت کا مطالبہ یہ جو بیچ کے چھ حصے ہیں ان چھ حصوں کے اندر چھ اقوام کا تذکرہ ہے ان کی کوتاہیوں ان کی ان کے گناہوں کا تذکرہ ہے اور پھر ان پہ اللہ کے عذاب کے آنے کا تذکرہ ہے تو یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں ایک ہی صورت کے اندر چھ اقوام کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ ہے ضلع صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ عربی آپ کی زبان تھی آپ تو نہ صرف یہ کہ اس کلام کو پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے بلکہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور فہم بھی عطا کیا گیا تھا اس لیے جب آپ پڑھتے تھے تو آپ پہ اس صورت کی ایک ہیب تاری ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی ایک ہیب تاری ہوتی تھی جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ پانچ صورتیں ہیں جنہوں نے مجھے کوڑا کر دیا سب سے پہلے آپ نے حضرت نو علیہ السلام کی دعوت اور اس قوم کی ہلاکت کا اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی ہلاکت کا تستجlide پھر حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی ہلاکت کا تستجlide اس کے بعد حضرت لوت علیہ السلام کی دعوت اور اس قوم کی ہلاکت کا تستجvenes اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی ہلاکت کا تذکرہ اور سب سے آخر میں حضرت موسا علیہ السلام کی دعوت اور فرعون اور اس قوم کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ تو یہ سورہ بھوت جو ہے یہ اس میں بنیادی طور پہ یہ ساری چھ اقوام کا تذکرہ کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کے لیے اور اللہ سے رجوع کرنے کے لیے ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں سے بچنے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے یہی پہ ہمیں ایک اور بھی بات پتہ چلی کہ کثرت کے ساتھ استغفار جب ہم کرتے ہیں تو اس قوم پہ اللہ کی طرف سے انعامات نازل ہوتے ہیں اور ان انعامات میں بارش کا ہونا فصلوں کا اگنا بیماریوں کا ختم ہونا قوت کا بڑھنا قوم کے روب اور دب دبے کا دوسری اقوام پر طاری ہونا یہ سب چیزیں ان فضائل میں شامل ہیں ان انعامات میں شامل ہیں جو کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے ہیں اور کثرت سے استغفار کا مطلب بھی سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے صرف کہ ہم تصویر پکڑ کے بعد صبح سے شام تک استخ فرال استخ اللہ استخ فراللہ کرتے چلے جائیں یہ بھی کرنا ہے لیکن اس ہستخ فرال کو اپنے دل و دماغ پر جسم پر روح پر تاری بھی کرنا ہے دیکھیں ہم سے کوتاہی ہو جائے ہم سے گناہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہم نے جان بوجھ کے بھی اگر غلطی کر دی ہے تو بھی توبہ کا راستہ کھلا ہے استغفار ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی نعمت ہے کہ کسی قسم کی کوتاہی ہم سے ہو جائے اس کی مدد سے اس کو, کو دھویا جا سکتا ہے مغفرت کو طلب کیا جا سکتا ہے اللہ کے انعامات کا حقدار ٹھہرا جا سکتا ہے ہاں ایک بات ضرور ہے جان بوجھ کے گناہ کر دیا استغفار کیا ٹھیک ہے لیکن اس چیز کو ہمارے اوپر تاری ہوگا جان بوجھ کر مسلسل کرتے رہے اور پھر اس پر گجت کریں اور اس پہ بحث کریں اور پھر اس کی دلیل دیں یہ زیب نہیں دیتا ایک مسلمان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سچے دل سے توبہ کریں اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کی نیت کریں اور اس نیت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر صرف زبان کی حد تک ہے تو پھر اب معاملہ کیا ہوگا اب یہ اللہ جانتا ہے ہم نے کہا جو پہلا حصہ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ توحید کی بات ہوئی ابودیت کی بات ہوئی توحید عبودیت کہہ دیں توحید عبادت کہہ دیں بلکہ اس کے علاوہ اللہ کا جو قانون ہے ہلاکت کا اور تبدیلی کا وہ بھی بیان کیا گیا کیونکہ دین مکمل ہو گیا انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ رک گیا اور اس سے اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں اور خاتم المرسلین ہے آپ کے بعد کسی نبی نے کسی رسول نے اب نہیں آنا ہے اس لیے قوم تو یہی ہے جس نے اللہ کو تسلیم کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا اب اس پہ جب کسی قسم کی یہ جو قانون ہلاکت آتا ہے یا تبدیلی کا قانون آتا ہے تو پھر کس طریقے سے آتا ہے کہ اس ایک خطے پہ یا اس ایک علاقے پہ جو لوگ نافرمان ہیں ان پر غیر مسلم اقوام کا غلبہ ہو جاتا ہے اور یہ غلبہ ضروری نہیں ہے کہ قبضے کی صورت میں ہو یہ غلبہ قوت کی صورت میں معاشی معاملات کی صورت میں کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ اسلام کو دیکھ لیجئے بے تحاشا آپ کو ایسے موقعے ملیں گے جس میں کسی ایک مسلمان حکمران نے ایک دوسرے مسلمان حکمران کے علاقے پر حملہ کیا اور وہاں پہ قبضہ کر لیا یہ بھی ایک قانون جو تبدیلی کا ہے اس کی ایک شکل ہے یہ ممکن ہے کہ پوری قوم تو اس طریقے سے ظاہر اب تباہ نہیں کی جائے گی کیونکہ یہی تو اب ایک امت ہے یہی آخری امت ہے اب اس کے بعد سیدھا قیامت ہے لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی غیر مسلم کے چنگل میں کبھی کسی دوسرے مسلمان گروہ کے چنگل میں کبھی کسی کے چنگل میں یہ چیز چلتی رہے اور ایسا کس وجہ سے ہے کہ ہم نے ان تمام معاملات کو جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان تمام معاملات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے قرآن کو صرف دو چیزوں کے لیے رکھا ایک ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں جو اس کا حق ہے ہمیں پڑھنا چاہیے اس پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے لیکن یہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے اس سے ثواب ملتا ہے فیوز و برکات ہمارے گھروں میں ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں بالکل درست اس کو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے دوسرا ہم نے اس کو کس لیے رکھ لیا کہ قرآن مجید ہی کی ہم نے وہ آیت ایک اٹھا لی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنین کے لیے اس میں شفا ہے ہم نے اس کا مطلب شاید کچھ غلط سمجھ لیا اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ الفاظ استعمال کرنے پر مجھے کہ ہم نے قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے بہت سے ٹکڑے کر دیے یہ پڑھو یہ ہوگا یہ پڑھو یہ ہوگا یہ پڑھو یہ ہوگا یہ پڑھو یہ ہوگا اور ہم نے اس کی بنیاد پہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن تبارک نے براہ راست باقاعدہ ہمیں بتا دیا ان چیزوں کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کس سے ہوتا ہے استخبا سے ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ ایک حدیث موجود ہے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر فرائض واجبات کے علاوہ کہا ٹھیک ہے بڑھا دو تو اچھا اچھا چلے میں نصف کر دوں ہاں ٹھیک ہے بڑھا دو تو اچھا اچھا تین چوتھائی کر ہاں ٹھیک ہے پڑھا دو تو اچھا تو ٹھیک ہے آج کے بعد میں مسلسل صرف درود شریف جو ہے وہی پڑھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کے لیے بھی یہ کافی اور آخرت کے لیے بھی کفایت ہو جاتی اللہ نے اللہ کے نبی نے آسان آسان چھوٹے چھوٹے راستے بتائے ہیں ہم وہ آسان آسان چھوٹے چھوٹے راستے چھوڑ کے پتہ نہیں کیسی کیسے مشکل راستوں پہ چلتے ہیں اور اس کے لیے ہم روایتیں گھڑ کے لے آتے ہیں ابھی پچھلے دنوں کسی نے ایک بات کہہ دی کہ فلاں فلاں معاملہ جو ہے یہ سنت ہے اور اس سے فیوز و برکات سے نازل ہوتے ہیں اب وہ انہوں نے ہم سے پوچھا نکا جی ہم نے تو آج تک ایسی ناق و حدیث سنی نہ پڑھی لیکن ہم کسی عالم دین سے بھی پوچھ لیتے ہمارے ایک عزیز ہیں لاما صاحب ہم نے ان کو بھی پیغام بھیجوایا وہ بھی حیران رہ گئے ان کا جی یہ تو ہم نے بھی کبھی نہیں سنا لیکن ان چلے, چلے, یعنی نے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے تو ہم ظاہر کے اطاط اور اتباع میں آ جائیں گے سنت پہ عمل کرنے والوں میں آ جائیں گے اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گے لیکن اگر کوئی چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو بھی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی کہے سورہ الفاتحہ اتنی دفعہ پڑھیں آپ کو فائدہ ہوگا سورہ الفاقہ اتنی دفعہ پڑھیں اس کا فائدہ ہوگا ہم اس سے انکار نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں اتنی دفعہ یہ کرو تو یہ ہوگا یہ آپ کو کیسے پتا چلا جناب کہ آپ کو اللہ نے بتایا قرآن میں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے پتا چلا آپ کو اگر یہ بات دونوں میں نہیں ہے تو پھر آپ دعوی مت کریں کہ یہ ہوگا اللہ پہ حجت نہیں ہے کوئی تو یہ جو قانون ہے ہلاکت کا اور تبدیلی کا اس میں عام طور پہ اللہ تبارک مطالعہ نیک بندوں کو بچا لیتا ہے اب نیک بندہ کون ہے نیک بندہ وہ ہے جو سچے دل کے ساتھ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے غلطی ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم اطاعت کی کوشش ضرور کرتا ہے اگر اتباع نہیں کرتا تو بھی اطاحت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن جو شخص تباہ کی بھی کوشش کرتا ہے وہ نیک شخص ہے اور ظاہر اللہ کی مرضی رسول کی مرضی ایک ہی بات ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ عین اللہ کے منشا کے مطابق ہے کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا اور یہ جو کلام ہے یہ ہر شبے سے پاک ہے ہمیں اس پہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے اسی لیے قرآن نے واضح طور پہ صاف طور پہ ان لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا کلام ہے تو تم اس کے جیسی کوئی چیز لکھ کے لے آؤ اور ایک سے زیادہ جگہوں پہ اس قسم کا ان کو چیلنج دیا گیا لیکن نہیں بنا سکی کچھ جو اس وقت کفار مکہ میں اور جو مشرقین تھے وہاں جو بہت بڑے شاعر تھے انہوں نے کچھ کوششیں بھی کی اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے جو کوششیں کی جب انہوں نے وہ کوششیں اپنی بیان کی تو جو کفار تھے وہ خود ان پر ہنسے کہ تم کس چیز کے مقابلے پہ کیا پیش کرتے قرآن کا یہی تو معجزہ کہ اس کا کبھی بھی کوئی بھی اس جیسی ایک صورت تو چھوڑے ایک آیت کبھی نہیں بنا سکے اور اگر کبھی کسی نے بنائی تو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ قرآن جیسا اس کے اندر نہ ویسی گہرائی ہے نہ اس کے اندر اس قسم کے ملامین ہیں نہ اس کے اندر اس قسم کا فہم ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام ہے تو استغفار جو ہے اس کی بہت زیادہ اس کے اندر اہمیت آپ کو اس صورح میں ملے گی سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہیں ان میں کس قسم کی برائیاں تھیں اور اب ذرا یہ بھی غور کریں کہ یہ برائیاں ہم میں بھی ہیں یا نہیں ہیں اور کس حد تک ہیں تاکہ اگر ہم میں ہیں تو ان کو تاہیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں مثلا مثال کے طور پہ انصاف کے معاملے میں غریب کو انصاف نہیں ملے امیر کو انصاف ملے امیر کو انصاف اس کی مرضی کے مطابق ملے جس چیز کا عہد کیا گیا کہ میں یہ کام کروں گا اور اس طرح کا کام کروں گا اور اس معیار کا کام کروں گا اس معیار کا, کا کام نہ کیا اگر کوئی مشکل وقت ہے اس مشکل وقت کے اندر اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو اذیت دی تکلیف دی جیسے مثال کے طور پہ ہم جو آ, کاروباری معاملات میں آتے ہیں تو کاروباری معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات کے اندر ہم لوگ ایسا لالچ دکھاتے ہیں کہ اس لالچ کے اندر خدمت خلق کی بجائے ہم زحمت خلق بن جاتے ہیں اپنے دیکھ لیجئے اگر پھل بیچ رہے ہیں تو ہماری جو تکڑی ہے یا جو ہمارا ترازو ہے یا کوئی مشین ہے پتہ چلا اس کے اندر کوئی ہیر پھر کیا ہوا ہے ہم نے اب اگر وہ ہیر پھیر کیا ہوا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو لکھا جا رہا ہے وہ جو دو فرشتے ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ایک ہماری بھلائیاں لکھ رہا ہے ایک ہماری برائیاں لکھ رہا ہے ہمارے گناہ لکھ رہا ہے وہاں پہ تو نام امال میں لکھا جا رہا ہے اسی طرح بدزبانی ہے جھوٹ ہے تہمت ہے غیبت ہے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے پوری پوری قوم کی تباہی کا باعث ہوتی تھی یہ ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے اب عذاب نہیں دیا جاتا لیکن بہرحال یہ بھی عذاب ہی کی شکل ہے کہ آپ کسی غیر مسلم قوت کے زیر اثر آ جائیں چاہے معاشی طور پہ ہوں چاہے عسکری طور پہ ہوں چاہے آخلاقی, اخلاقی طور پہ ہوں کسی بھی لحاظ سے ہوں تو حضرت نو علیہ السلام کا بلکہ اس میں بڑا واضح وجود وہ کے بیٹے کا قصہ ہے وہ بھی ایک ہمارے لیے جو ہے وہ مشہور لے رہا ہے کہ اللہ نے حضرت نو علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہاری آل کو بچا لیں گے لیکن ان کا بیٹا جو تھا اس نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا اپنے والد ایک نبی ایک پیغمبر کے کہنے پہ بھروسہ نہیں کیا اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا کہ جناب میں تو یہاں چڑھ جاؤں گا یہاں کچھ نہیں ہوگا پھر جب وہ ڈوب رہا تھا تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے یا اللہ تیرا عہد تو جواب کیا آیا مفہوم اس کا کیا ہے فہم ذرا دیکھے کہ تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ تیری تباہ نہیں ہے تو جو بھی ہمیں احکامات ان کے جب ہم خلاف چلتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں اور ناشکری قرآن و حدیث سے ثابت ہے کفر ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کفر سرزد ہونا اور کافر ہو جانا یہ دو مختلف باتیں کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں جن سے دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کے نامہ امال میں کفر لکھا جاتا ہے اور اسی کے مطابق اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور اسی کے مطابق اس کو آخرت میں بھی سزا ملتی تو اس کے اندر مختلف قسم کی صورتحال مختلف وجوہات ان سب کا تعلق اللہ کی نافرمانی نبی کریم کی بات کا نہ ماننا اور ناشکری کرنا بنیادی طور پہ یہی ایک پوری بات بنتی ہے ہر چیز اس کے اندر پوری ہو جاتی ہے جسے حضرت لود علیہ السلام کا قصہ لے لیجئے ہم جن پرستی کے حوالے سے عذاب اللہ تبارک پتع نے نازل فرما اور ہم آج کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بے تحاشا ایسے معاملات ہیں جس کے اندر ہم نرم پڑتے جا رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ نرم پڑتا جا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کیا فرق ہوگا ہم نے کیا ہے کہ یہ اتنی جلالی صورت ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابال مبارک سفید کر دیے اور اتنی جلالی صورت ہے کہ آپ کے اپنے الفاظ ہے کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا اور ہم نے ایک قرآن سنت سے تو بات نہیں ہے لیکن ہمارے ایک تجربے میں بات آئی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا آپ آج کل چونکہ یہ اس قسم کی باتیں بہت مشہور ہیں کہ جی ہم پہ اثر ہو گیا کسی نے جادو کرا دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم نے یہ بھی دیکھا تجربے سے یہ تجربے کی بات ہے اور کچھ بزرگوں سے چونکہ ہم نے سنا تھا ہم تک بات پہنچی تھی ہم نے مختلف موقعوں پہ تجربہ کیا ہم نے دیکھا کہ اگر صحیح تلفظ اور مخارج اور تجوید کے ساتھ سورہ خود پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ اگر کسی کا حسد مجھ پر ہے یا کسی قسم کا کوئی مجھ پہ بد اثرات ہیں جو کسی نے کیے ہیں اس کو اس پہ لوٹا دے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ واقعی لوٹ جاتا ہے کسی کے پاس جا کے در در در, در, در ہونے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید میں آپ کو ہر چیز کا حل موجود بس صحیح رہنما ہونا چاہیے جو آپ کو اصل بات بتائے اس چکر میں نہ ہو کہ میں نے اصل بات بتا دی تو میرے پاس کون آئے اللہ تعالی ہمیں فہمتا فرمائے یہ سورا اس کو ہم سمجھتے ہیں ہم سب بلکہ سارے قرآن کو ہمیں چاہیے بے شک قرآن عام جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھیے روز اگر ایک پارا پڑھتے ہیں پڑھیے اگر آپ روز ایک رحو پڑھتے ہیں پڑھیے نہیں پڑھتے تو پڑھیں لیکن اس کے ساتھ روز اگر صرف ایک آیت بھی ترجمہ اور مختصر شرح کے ساتھ پڑھ لیں تو قرآن کے باقی حقوق بھی انشاءاللہ پورے ہونے لگ جائیں گے کیونکہ جب آپ بنیادی ترجمے اور بنیادی اشارہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ فہم حاصل ہوگا جس کی وجہ سے آپ عام زندگی میں بہت سے معاملات میں آہستہ آہستہ اس چیز یہ چیز آپ کے دل میں آنے لگے گی یہ میں کرنے لگا ہوں قرآن میں میں نے یہ چیز پڑھی تھی اس کا تو یہ عذاب ہو سکتا ہے اس کی تو یہ سزا ہو سکتی ہے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو جو بنیادی حقوق قرآن کا پڑھنا قرآن کو سمجھنا قرآن پہ عمل کرنا قرآن سمجھانا پڑھانا اور اگر ممکن ہو تو حفظ کرنا حفظ ساہر ہے ہر شخص نہیں کر سکتا جو اگر نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم پہلے چار جو ہمارے پاس قرآن کے حقوق ہیں وہ ہر مسلمان پہ لازم ہیں ہر مسلمان پہ فرض ہیں ان کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ میں ہمت دے توفیق دے اذن دے صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و, و اصحاب ہی اجمائین برحمت